اتوار اکیس ربیع الاول سن چودہ سو اٹھارہ ہجری مطابق ستائیس جولائی سن انیس سو ستانوے کے بیان پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے درد اصلاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس شباب قبل حرامک ما صحواتك قبل ساقمك ما قبل فاقرك ما فراغك قبل شاغلك ما حياتك قبل موتك ایک دو هفته پهلي یہی حدیث پڑی تھی اور اس پر بیان کرنے کا ارادہ تھا مگر اللہ تعالی نے کچھ رخ دوسرے مضامین کی طرف پھیر دیا یہ حدیث رہ گئی اپنی جگہ پر دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو مضمون حاضرین کے لیے زیادہ نافع ہو اللہ تعالیٰ وہی کہلا دیں کوئی خاص بات مقصود نہیں مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دل بنتا جائے دل بنتا جائے اس دل سے دنیا کی محبت نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے فکر آخرت پیدا ہو جائے اس مقصد کے لیے مضمون کچھ بھی ہونا چاہیے بارہ تو شتا و حسن کا واحد ہوں میں کل کل جماری مقصد تو ایک ہی ہے اس کے ادا کرنے میں کبھی کوئی آیت آ گئی کبھی کوئی حدیث آ گئی کبھی کوئی مضمون آ گیا کبھی کوئی مضمون آ گیا اس لیے اگر کوئی آیت پڑی گئی یا حدیث پڑی گئی پھر اس کی شرح نہیں ہو سکی دوسرا مضمون آ گیا یا ایک مضمون شروع ہوا وہ پورا ہوا ہی نہیں کوئی اور مضمون آ گیا تو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے مقصد بہر حال حاصل ہے ایک ہوتی ہے تحقیق دوسری چیز اس سے مختلف ہے اصلاح تحقیق میں تدریس بھی آ جاتی ہے انسان کسی مسئلے پر تحقیق کر کے کچھ بیان کرتا ہے یا کچھ تصنیف کرتا ہے یا تدریس کرتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے اس میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات شروع کی ہے اسی پر بند ہو کر رہے درا بھی ادھر ادھر نہ جائے بات منتشر ہونے سے تحقیق پر اثر پڑے گا جو بات شروع کی اسی پر پورے کا پورا اسی پر چلے تحقیق کی دو تین صورتیں ہیں یہی کہ کوئی تصنیف ہو یا یہ کہ کسی چیز کی تحقیق کر کے کوئی جس کو کہتے ہیں سکولوں کالجوں میں لیکچر دینا کسی چیز کا لیکچر دے رہا اور اسی کے صورت تدریس ہے کوئی کتاب کسی فن کی پڑھا رہا ہے تحقیق میں تو مضمون کے اندر بند رہ کر کام کرنا ضروری ہے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ جائے اس سے بالکل مختلف ہے اصلاح اسلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مقصد ایک ہے اللہ کی رضا اس کی تحصیل کے لیے جیدر کو بھی مضمون چلا جائے کراچی سے شروع کیا پہنچ گئے کہیں مکہ مکہ سے شروع کیا پہنچ گئے مدینہ کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں کی کہاں پہنچ گئی پوری دنیا میں پھرتی رہے اصلاحی موامین تو ایسے ہی ہوتے ہیں مضمون بیان کرنے کا ارادہ کچھ ہو پھر کسی پر نظر پڑ گئی اس کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی فکر ہوئی تو ادھر کو مضمون مڑ گیا کسی پر نظر نہیں بھی پڑی اللہ تعالی نے دل میں بات ڈال دی کہ حاضرین میں سے ایک کو یا کچھ لوگوں کو فلاں مضمون کی ضرورت ہے تو ادھر کو اللہ تعالی مضمون کو موڑ دیتے ہیں اصلاحی مضمون میں کوئی پابندی نہیں ہو سکتی اگر اصلاحی مضمون بیان کرنے والا پابندی پر پابندی سے بولیں ادھر ادھر کی بات نہ کریں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں شان اصلاح رکھی ہی نہیں ہے اصلاح کی شان ہوتی تو وہ پابند نہیں رہتا وہ پابند صرف اسی کا رہتا ہے کہ اللہ کی رضا سامنے رہے بس اس چیز کا پابند ہے وہ جو کچھ کہنے سے بھی حاصل ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پبیب کسی مریض کو دیکھ رہا تھا اس کی نروز دیکھ رہا ہے حالات معلوم کر رہا ہے کچھ نسخہ لکھنے لگا یا لکھ رہا ہے اتنے میں مریض کے منہ سے سگریٹ کی بو آئی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ سگریٹ بہت بڑی چیز ہے بہت بری چیز ہے اس سے کینسر بھی پیدا ہوتے ہیں دما بھی پیدا ہوتا ہے کھانسی بھی پیدا ہوتی ہے منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے اس پر اس نے تقریر کرنا شروع کر دی کوئی عقل مند ہوگا اس کو تو اعتراض نہیں ہوگا وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ اس کی نظر میں طبیب کی نظر میں یہ بات مریض کی آگئی وہ اس کو اس پر سمجھانا شروع کر دیا اس نے اور اگر کوئی ایسا ویسا ہی ہوگا وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ ابھی ابھی تو پوچھ رہا تھا کہ آپ کو بیماریاں کیا ہیں اور نسخہ لکھ رہا تھا اور درمیان میں یہ کیا قصہ شروع کر دیا کہ سگریٹ کی برائی شروع کر دی کوئی والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو کسی ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہے اتنے میں اس کے ناخن پر نظر پڑ گئی ناخن हुए ہوئے ہیں اس نے اس پر سمجھانا شروع کر دیا دیکھو بیٹا ناخن کٹوا کر رکھنی چاہیے ناخن हैं جاتے ہیں تو اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں سنت کے خلاف ہے اللہ کی رضا کے خلاف ہے انسان ویسے بھی کتنا برا لگتا ہے ان سے کہیں زخم بھی ہو سکتا ہے کہیں کھجلائے تو وہاں زخم ہو جائیں گے ان میں میل بھر جاتی ہے ان میں جراثیم ہوتے ہیں ایک اچھی خاصی تقریر کر دی عقل مند تو یہ کہے گا کہ یہ والد واقعاً مشفق ہے مہربان ہے اپنے بچے کے تمام حالات پر ناظر ہے بات ایک سمجھا رہا تھا مثال کے طور پر کہ بچے کو یہ سمجھانا تھا کہ دینی علم حاصل کریں اسکول وغیرہ کی لانت کو چھوڑ دو اللہ کا علم حاصل کرو ایسے بچے کو سمجھا رہا تھا درمیان میں شروع کر دیا ناخنوں پر اور اگر کوئی احمق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ارے بیان تو کر رہا تھا اس پر کسی دینی مدرسے میں پڑھیں شروع ہو گیا ناخنوں پر عقل سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سدھر جائے اس لیے اس کی ایک خرابی بیان کرتے کرتے کوئی دوسری سامنے آ گئی تو اس کو چھوڑ کر اس پر شروع ہو جائے گا اور آ تو اس پر شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے قرآن میں بظاہر دو اشکال ہو سکتے ہیں اشکال تو ان کو ہوں گے جو قرآن کریم کے مطلب کو سمجھتے ہوں اور مقصد کچھ سمجھتے ہوں ان کو تو اشکال بھی ہوں گے آج کل کے مسلمان کو کوئی اشکال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے خوانیاں کر کر کے مٹھائیاں کھانے کھلانے کے لیے اس لیے وہ جیسا بھی ہو خوانی کرا لو مٹھائی کھا لو خوانی کرا لو مٹھائی کھا لو یا ترابی میں ختم ہو جائے تو مٹھائیاں کھا لو اس لیے آج کل کے مسلمان کو کوئی اشکال نہیں ہوگا اس لیے کہ کرنا کرانا تو ایک ہی کام ہے ان کے ان میں بھی وحدت مقصد ہے ایک کام ہے کھانا پینا یا جن بھوت اتارنا یا کوئی نیا مکان ہو نئی تجارت ہو نئی دکان ہو تو وہاں کھانی کرا لو اس کی باغاقت ہو جائے گی اس لیے آج کل کے مسلمان کو تو کوئی اشکال نہیں ہوگا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین پر غور کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کچھ ترجمہ جانتے ہیں یا علماء سے سنتے رہتے ہیں ان کو اشکال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک ایک حکم ایک ایک قصہ اور ایک ایک عبرت کی بات اس کو بار بار کیوں دہرایا بار بار بار بار دہراتے ہی چلے جا رہے ہیں ایک بار کہہ دیا اقیم صولہ نماز پڑھا کرو تیس پارے میں ایک بار آ جاتا ہے تو پتہ تو چل گیا کہ نماز پڑھنے فرد پڑھ پڑھا کرو مگر وہ کہتے ہی چلے جا رہے ہیں معلوم نہیں کتنی بار زکا دیا کرو ایک بار فرما دیتے کافی تھا جو ایک بار کو نہیں مانتا وہ سو بار کہہ دیا جائے کہ ہم مانے گا مگر وہ پھر کہتے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں مسلح جہاد کرو مسلح جہاد کتال کرو ایک بار فرما دیتے تو کافی تھا مگر وہ شروع سے آخر تک شاید ہی کوئی صورت خالی ہو جس میں یہ فکر نہ دیا ہو کہ قتال کرو قتال صرف جہاد نہیں قتال مسلح جہاد کرو کہتے ہی چلے جا رہے ہیں یہ تو احکام کی کچھ مثالیں ہو گئیں عبرت کے لیے قصے آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان فرمایا تو ایک بار بیان فرما دیا پتا چل گیا کیا قصہ ہے مگر کتنی جگہ پھر بیان فرمایا کئی جگہ موسا علیہ السلام کا قصہ بیان فرما دیا تو پتا چل گیا کہ یہ قصہ ہے مگر پھر وہی, پھر وہی پھر وہی پھر وہی کتنی بار اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام علیہم مسلاط والسلام کے قصے بیان فرمائے تو ایک بار نہیں کئی کئی بار وہی وہی قصے کئی کئی بار ایسے ہی کافروں میں سے فرعون نمرود شدہ، قارون وغیرہ یہ قصے جو بیان فرمائے تو وہ بھی ایک بار نہیں کئی کئی بار کس میں ہو گئی احکام اور قصے تیسرے بات اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی مثالیں بیان فرماتے ہیں قدرت کا مضمون جو ایک بار بیان فرمایا تو یہ نہیں کہ دوسری بار کچھ اور قدرت کی باتیں بیان فرما دیں تو نہیں وہی وہی دوبارہ دوبارہ کئی کئی بار جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک بار تو ہم نے یہ بات سن لی پھر کیوں پھر کیوں پھر کیوں دوسرا اشکال یہ ہوگا کہ قرآن کریمیں ربت بہت مشکل ہے اور اگر شان نزول کو دیکھا جائے ایک آیا نازل ہوئی بعد میں قرآن کی ترتیب میں رکھی گئی ہے پہلے اور کوئی نازل ہوئی پہلے مگر قرآن کی ترتیب میں رکھ دی گئی بعد میں جن کو نزول کا علم ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئی تو ان کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے کیوں نہیں رکھا گیا ترتیب آگے پیچھے کیسے ہو گئی ان تینوں اشکالات کا جواب ایک ہی ہے وہ یہ کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو ایک قصہ دوبارہ کبھی نہ لاتے تاریخ کی کتاب کے لکھنے بیٹھے کسی ایک بادشاہ کا قصہ لکھ دیا دو چار صفحے چل کر پھر اسی کا پھر اسی کا پھر اسی کا وہ تو عیب ہے یہ تو تو پیچھے لکھا ہے پھر دوبارہ کیوں لکھ دیا قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالی تاریخ بتا رہے ہیں اور اگر قرآن فیق کی کتاب ہوتی مثال فیقیا تو بھی ایک بات دوبارہ نہ آتی فق کی کتابیں ہیں علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں سب سے پہلے مدارے سے دینیاں میں نور الاضح ہم نور الاضح میں ایک مسئلہ وضو کا لکھ دیا دو چار سفے چل کر پھر وہی پھر وہی پھر وہی, پھر وہی. وہ تو اشکال ہوگا یہ تو پیچھے لکھ دیا دوبارہ کیوں لکھا قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ فقہ کی کتاب ہے قرآن دل بنانے کی کتاب ہے دل بنانے کی دل بنے اور دل جب بنتا ہے کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے بار بار دہرایا جائے بار بار زبان پر آئے بار بار کانوں میں پڑے بار بار آنکھوں کے سامنے سے گزرے بار بار دل اس پر دل سے غور کرے تو ہدایت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے ایک ایک حکم کو یا ایک ایک قصے کو یا اپنی قدرت کے ایک ایک مظہر کو کئی کئی بار بیان فرمایا ایک بار کہنے سے تیرے دل میں بات نہیں اتری چلیے ہم پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں ترتیب بھی اسی لیے نہیں مضامین کے آپس میں ترتیب نہیں ہے کہیں علماء سمجھ رہے ہوں گے کہ ترتیب تو ہے تفسیروں میں تو لکھا ہوا ہے یہ رب سا یہ رب ترتیب سے رہا ہے ربط کہہ رہا ہوں ربط بھی نہیں ہے ساری بات تو یہ ہے اس کی تفصیل ذرا بعد میں کرتا ہوں نزول کی ترتیب بھی قرآن میں نہیں ہے وہ تو ظاہری ہے ربط بھی اصل بات یہ ہے کہ ربط بھی علماء نے چ کر کچھ نکالے ہیں لکھ دیے ہیں کہ اس آیت کا پہلی سے یہ ربط ہے اس, یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کے باوجود چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ اس میں علماء بھی پریشان ہو گئے کہ اس کا پہلے سے کیا ربط ہے مثال کے طور پر ایک جگہ بتا دوں سورہ تیامہ میں قیامت کا بیان چل رہا ہے درمیان میں فرما رہے ان علین جمع ہر ایک بھی لیسانہ لیتا ان علین جمع کو آنا فض قرآن کو آنا ان علین بیانہ درمیان میں یہ تین چار آیات قرآن کے بارے میں آ گئی اس کے بعد پھر وہی دنیا اور قیامت اور آخرت کا ذکر پھر شروع ہو گیا شروع میں قیامت کا ذکر ہے درمیان میں قرآن کے بارے میں تین آیتیں آ گئیں جن کا ماہ قبل ماں بعد سے بظاہر کوئی تعلق کوئی جوڑ سمجھ میں آتا ہی نہیں اور بھی ایک جگہ ایسی جگہیں تو چار پانچ ہیں ارشاد القاری میں کچھ جگہ میں نے بتائی ہیں کبیر فَإِن إلى الله ما ارجعكم فهو على كل شيء قذير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسيرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور تو ذکر اس کا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے سب کچھ اللہ تعالی کے سامنے ہوگا حساب و کتاب ہوگا اس کو سوچا کر وہ آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے درمیان میں ایک قصہ اور ہی آ گیا وہ یہ کہ صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر حیا اللہ تعالیٰ سے ایسی غالب تھی کہ جب استنجا کے لیے بیٹھتے تو یہ خیال کرتے کہ اس حالت میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تو دوہرے ہوتے جاتے دوہرے کپڑے لپیٹ لپیٹ کر کے اس وقت میں تو ہم نے کپڑے ہٹائے ہیں غزر سے استنجا کے لیے مگر اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے بڑی شرم آتی تھی سینے دوہرے کر رہے ہیں چھپنے کے لیے اور کپڑے لپیٹ رہے ہیں بہت تکلف کر رہے ہیں اس پر ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے مکلف نہیں ہو کہ استنجا وغیرہ کے لیے بیٹھو تو, تو بھی ایسے اللہ سے پردہ یوں کرو کہ بالکل کوئی وضو کھول نہ پائے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ تو ماں پہ تم لوگوں کی قدرت سے باہر ہے اس میں پریشان مت ہوا کرو مگر آگے اور پیچھے سے اس کا کیا تعلق اس میں بھی علماء حیران رہا کہ کیا تعلق ہے آگے پیچھے تو اس کا قیامت کا بیان ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے لوٹنا ہے اس کا بیان ہے امال کی اصلاح کرو اس کا بیان ہے اس اس سے کیا تعلق ہو گیا بہرحال کئی مثالیں ایسی ہیں جہاں علماء نے ربط بیان کر دیا وہ قرآن کریم کا معجزہ کہنا چاہیے اس میں ربط تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے باوجود ربط اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اکثر قرآن کا ربط علماء کے دل میں ڈال دیا کہ اس آیت کا اس سے یہ رب ہے یہ ہے یہ ہے جی اس لیے کہ قرآن کریم تو اصلاح کا نسخہ ہے فقہ کی کتاب ہو تاریخ کی کتاب ہو کی کتاب ہو انجینئر کی کتاب ہو کسی بھی فنڈ کی کتاب ہو مرغی خانہ ہو اور باورچی خانے کی کتاب ہو اس میں تو ربط ہوتا ہے کہ یہ مضمون ہوا بھی یہ ہوا یہ ہوا درمیان میں کوئی اور بات آ گئی تو سارے دیکھنے والے اعتراض کریں گے کہ مصنف بڑندہ ہے ایسے کیوں کر دیے قرآن کوئی فنی کتاب نہیں تاریخی کتاب نہیں فیقی کتاب نہیں یہ دل بنانے کا نسخہ ہے اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی ہدایات دیتے دیتے دیتے دیتے جہاں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی کہ اب یہ کہنے کی بات ہے بندوں کو یہ بات سمجھانے کا موقع ہے وہاں درمیان میں وعیت اتار دی یہ سارا مضمون اس پر ہوا کہ جو اصلاحی مضمون ہوا کرتا ہے اس میں ندو کبھی رب ہو سکتا ہے نہیں کسی ایک مضمون کی پابندی ہو سکتی ہے اس میں تو یہی بات ہوتی ہے کہ کسی فرد واحد کی یا زیادہ افراد کی یا کسی جماعت کی یا کسی زمانے کی یا کسی مقام کی کوئی خرابی کوئی باطن کا مرض کوئی دینی خامی کوئی بات قابل اصلاح نظر آ گئی اللہ تعالی نے دل میں ڈال دی تو اسی پر بیان ہوتا ہے بیان کرتے کرتے کسی نے جمالی اور منہ کھول دیا ایسے اونٹ کی طرح ہاتھ رکھا نہیں اسی پر بیان شروع ہو جائے گا کہ اللہ کے بندوں بچوں کو سکھا کر بچوں کو وہ ایک لفظ بار بار کہتا رہتا ہوں آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ یہ اس عجیب استعمال کرتا ہے وہ قسن کہتا ہوں بچے تو لڑکاتے جاتے ہیں ان کی تربیت جانتے نہیں ہیں لڑکانے کا لفظ ذرا چبھونے کے لیے کہتا ہوں چبھونے کے لیے بھی حمد اللہ تعالیٰ میرا ایک ایک لفظ وہ کسی سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہے ایسے نہیں کہ دباگ پر جو کچھ وہ آتا ہے چلا جاتا ہے کہنا تو یہی چاہیے نا جس کو لوگ کہتے ہیں محزب تہذیب والے الفاظ محزب اللہ بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ کوئی کہ برخوردار پیدا ہو رہے ہیں صاحب زادے پیدا ہو رہے ہیں میں اس کے بجائے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے لڑکاتے چلے جاتے ہیں وہ کچھ بھونا ہونا مقصود ہے کہ کچھ تو عقل کرو کچھ تو عقل کیجیے کہ جب بچوں کی تربیت نہیں سیکھی تو شادی کیوں کر لی پہلے شادی کر لی لٹکاتے چلے جاتے لٹکانے کے مقصد یہ ہے کہ بغیر ہوش و حواس کے کچھ پتہ نہیں ان کو تو اپنے مقصد سے مقصد ہے آگے جو کچھ ہونا ہوگا ہوتا رہے گا بس وہ جنم میں جائیں جنت میں جائیں دنیا ان کی بگڑے یا سنبھلے دنیا کا تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں مگر کیونکہ آخرت پر نظر نہیں اس لیے دنیا بھی نہیں بنا پاتے وہ ایک قصہ بسکٹ کھلا کھلا کر دنیا بھی دوا آخرت بھی دوا گزشتہ دو جمعوں میں جو بیان ہوا مجھے تو یہ خیال تھا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایسی ایک عامیانہ سی باتیں کیسے شروع ہو گئی عامیانہ سی باتیں کوئی عالمانہ باتیں تو ہے نہیں جو مسلحانہ شان ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں کچھ عام ہی بسکٹ کھانا کھلانا پانی پینا کرنا اور ایسے اور ایسے کچھ کچھ خیال ہوتا تھا کہ شاید بعض لوگوں کو یا مولویوں کو خاص طور پر خیال ہوگا کہ یہ دو جمعہ سے یہ کیا شروع ہو گیا اس کی طرح تفصیل تو پھر بتاؤں گا آئندہ جمعہ میں گزشتہ دو جمروں میں جو بیان ہوا مجھے تو یہ خیال تھا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایسی ہے کہ عام سی باتیں کیسے شروع ہو گئیں عام یہاں سی باتیں کوئی عالمانہ باتیں تو ہے نہیں جو مسلح شان ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں کچھ عام یانہ بسکٹ کھانا کھلانا پانی پینا کرنا اور ایسے اور ایسے کچھ کچھ خیال ہوتا تھا کہ شاید بعد لوگوں کو یا مولویوں کو خاص طور پر خیال ہوگا کہ یہ دو جمعہ سے یہ کیا شروع ہو گیا اس کی طرح تفصیل تو پھر بتاؤں گا آئندہ جمعہ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمد اللہ تعالی فون پر رابطہ مسلسل لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا پہلے جمعہ میں کوئی صاحب تھے انہوں نے گھر جا کر فون کیا کہ بیان سنتے ہوئے اگر کوئی بچہ رونا شروع کرے اور اس کو بسکٹ اگر نہ دیں وہ تو روتا رہے گا بیان سننے نہیں دے گا میں نے ان کو سمجھایا کہ بچے کو بگاڑ دیا اسی لیے روئے گا اگر نہ بگاڑا ہوتا نہ روتا ابھی اب یہاں لانے سے پہلے ذرا سو سمجھا کر لاؤ تھوڑی سی دیر کے لیے روئے گا اس کے بعد خود ہی ٹھیک ہوگا تجربہ تو کرو مگر یہ جمعہ جو گزرا ہے اس پہ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایسا سکون رہا, ایسا سکون کہ جب سے اوپر بیان شروع کبھی ایسا سکون ہوا ہی نہیں بسکٹ کی تھیلی ایک طرف سے کھلی چہر دوسری طرف سے چہر تیسری طرف سے چہر چیر چیر بسکٹ کھولنے کی تھیلیوں کی آواز لاؤڈ سپیکر کی آواز پر غالب آ جاتی تھی پھر جب کسی ایک خاتون نے بسکٹ کی تھیلی کھولی تو دوسری خاتون کے بچے جھپٹے امی بسکٹ اس نے کھولی تیسری خاتون کے بچے امی بسکٹ بلکہ ایک ہی نے کھولی اس کے بچے تو دو تین ایس کو بسکٹ دیا تو دوسرے ادھر سے رہا ہے مجھے, دو مجھے, دو مجھے دو اس کو دینے میں ذرا دیر کر دی تو اس نے چلانا شروع کر دیا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے پرسوں کے بیان کے بعد خواتین نے بتایا کہ ایسا سکون ایسا سکون کہ بسکٹ کھولنے کی آواز تو تہلی کی آئی نہیں اب بچے بھی بڑے آرام سے بیٹھے رہے ہیں. بلی کو چوہا نظر آئے تو وہ جھپٹتی ہے نا نظر ہی نہ آئے اس کو مایوس کر دیا جائے کہاں جھپٹے گی وہ تو شور نہیں کرے گی پھر آرام سے بیٹھی رہے گی بادشاہ اور وزیر نے یہ کیا کہ حیوان کو سدھایا جا سکتا ہے تو کچھ کرتب کر کے دکھایا ہے شاید بادشاہ نے کوئی بلیاں سدھائی تو کس طریقے سے کہ موم بتیاں جلا دیں اور جلا کر بلیوں کے ہاتھوں میں دے دی بلی بیٹھی ہوئی ہاتھ میں موم بتی جلی ہوئی لے کر سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے دودھ ہے گوشت ہے اور جو جو چیزیں بلیوں کو مرغوب ہوتی ہیں ایسی بہت سی چیزیں سامنے لگا دی اب لوگوں کو بلایا دیکھئے ہم کیسے سدھاتے ہیں ان کو کرتب دیکھیں کھانے طرح طرح کے مزیدار بلیوں کے سامنے ہیں اور یہ بڑے آرام سے ہاتھ میں مومبتی لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ کوئی صدر مملکت بیٹھا ہو بیشتر بزیر اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں سے چوہیا پکڑ کے لے آیا درمیان میں چھوڑی اور نے سب بتیاں وہ پھینک کر بھاگی اس کے پیچھے ایک چوہیا کے پیچھے تو قصہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بسکٹ کی تھیلی کھلی اور جتنے بچے سارے کے سارے بچے بھی, بھی حمد اللہ بہت ہے نا جیسے میں نے کہہ لڑکاتے چلے جاتے سوچتے تو ہے نہیں کہ ان کی ان کی کچھ تربیت کرنا ہے وہ بات تو ذہن میں ہے ہی نہیں کہتے ہیں اللہ تربیت کر دے گا بس ایک تھیلی کھلی ایک بسکٹ سامنے آیا تو تمام بچوں کے ایک للکار امی امی امی امی, امی, امی ایک در شو الحمد تعالیٰ فون پر لوگ بتاتے ہیں خواتین بتاتی ہیں کہ بہت ہی سکون رہا یہ جمعہ جو گزرا بہت سکون کہیں سے کسی بچے کی ایک آواز بھی نہیں پھر یہ بات اس پر بتائی کہ کچھ لوگ تو یا مولوی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دو تین جمعہ سے بیان ایسی سا بیان شروع ہو گیا عامیانہ بیان ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے رہو اور عالیمانہ بیان ہوتا تو کیا مزہ تھا اس پر بتا رہا ہوں کہ اصلاح کی بات جو ہے اس وہ علم کتنا حاصل کر جائیں جب تک اصلاح نہیں ہوگی تو علم بے عمل وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے چلیے اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ پھر جمعہ کے دینی بتائیں گے ابھی تو یہ بشار دیتا ہوں کہ الحمد اللہ تعالیٰ ایسا سکون ملا کہ جب سے خواتین نے آنا شروع کیا اتنا سکون کبھی ہوا ہی نہیں صرف ایک بسکٹوں پر پابندی لگانے سے ساری بات اس پر چل نکلی کہ یہ حدیث تو پڑی تھی دو ہفتہ پہلے بیان اس پر ہوا ہی نہیں جو آج شروع میں پڑی ہے بیان موقع کی مناسبت سے جو جو چیز سامنے آتی رہی اللہ تعالی بیان کرواتے رہے ربیع الاول کا بیان بھی دو جمے سے آیات پڑھتا ہوں ربیع الاول والی بیان ہو رہا ہے بسکٹوں والا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کہدا دیں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ وہی بات کہدا دیں اخلاص عطا فرمائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دو ہفتوں کے بعد یہ حدیث آج پھر پڑھ دی ہے مگر بیان اس پر آج بھی نہیں ہوا آئندہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوگا ہوتا رہے گا بہرال مقصد تو فکر آخرت ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہ آتاف فرما بفل اللہ ببارک وسلی محبت کے باباسوری کا محمد وصحبه منگل سات ربیع سن چودہ سو اٹھارہ ہجری مطابق بارہ اگست سن انیس سو ستانوے آج دو باتیں بہت اہم بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں توجہ سے سنے دوسروں تک بھی پہنچائیں اللہ تعالی سننے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عام طور پر ایک بات فون کے ذریعہ مجھے بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو خواتین کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں فلان بزرگ نہیں روک رہے فلان نہیں روک رہے فلان نہیں روک رہے شادیوں پر جانے سے تو عیادت کے لیے ہسپتالوں میں جانے سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں روکتا ہوں کہ ہسپتال میں جا کر مرد ویادت کریں عورتیں کیوں جاتی ہیں جب میں روکتا ہوں تو باتیں سننے میں آتی ہیں کئی بزرگوں کی بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے تو کوئی بزرگ بھی نہیں روکتے بعض بعض بزرگوں کا نام بھی لے لیتے ہیں فلان بزرگ تو نہیں روکتے فلان نہیں روکتے فلان نہیں روکتے, فلان نہیں روکتے ایسی ایسی باتیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ لوگ جو نام لے دیتے ہیں کسی عالم یا بزرگ کا تجربہ یہ ہوا کہ یہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں ایسے ہی نفس و شوقان کے اتباع کے لیے کسی کا نام لے لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب پوچھا تو آپ نے سوال کیا پوچھا تھا جواب تو سوال کے مطابق ہوتا ہے کچھ اپنی خواہش اور نفس کے مطابق سوال بنا کر پوچھ لیتے ہوں گے پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ پورے طور پر سمجھے بھی یا نہیں سمجھے اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ فلاں عالم تو نہیں روکتے نہیں روکتے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے لکھوا کر مجھے دیں اور آج تک کسی ایک نے بھی لکھوا کر نہیں دیا اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی عالم یا کوئی بزرگ جانے کی عورتوں کو نکلنے کی ہسپتالوں میں ماری ماری پھرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان سے لکھوا کر دے دیں لکھوا کر کیوں نہیں دیتے تاکہ ہم بھی اس پر غور کر سکیں اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم بھی اعلان کر دیں گے بھاگی پھر وہ ہسپتالوں میں نکلتی پھر وہ ہمارا کیا بگڑتا ہے دوسری بات یہ بہت آسان سی بات یہ جو کہی ہے اس سے بھی زیادہ آسان بات وہ یہ کہ اس وقت میں جتنے بھی علماء دیوبند کے مشائق ہیں بڑے بڑے پیر حضرات ہیں علماء اور پیر حضرات ہیں ان سب کے سب سے بڑے تو حضرت حکیم العما قدس سے وہ ہیں اس لیے ان کو پیران پیر کہا جا سکتا ہے سب کے پیر ہیں علماء کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پیران پیر کی جو اضافت ہے یہ اضافت مقلوبیہ کہلاتی ہے اصل میں ہے پیر پیران پیروں کے بھی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگ کہتے ہیں پیران پیر وہ اصل میں پیر پیران پیروں کے پیر ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے نہیں اور ہمارے سلسلے کے بھی نہیں اپنے بڑے بزرگوں میں سے سب سے بڑے بزرگ جن کی تعلیمات کتابی صورتوں میں ایک کتاب نہیں سینکڑوں کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہے ہمارے پیر پیراں اصطلاح کے مطابق اضافات مخلوب یا پیران پیر بہدرت حکیم الما خدش سے روح ہیں اس لیے وہ پیران پیر بھی ٹھہرے اور بڑے پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں شیخ عبد القادر جی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگ بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے بڑے پیر صاحب کہہ لیں یا پیرانے پیر کہہ لیں وہ ہیں حضرت حکیم العما مولانا محمد اشرف علی صاحب خان بھی قد سر و نبر اللّہ مرک یہ سب کے بڑے ہیں یہاں جتنے بزرگ موجود ہیں یا علماء ہیں کراچی میں یا پاکستان میں تو ان کا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں رہا ہندوستان میں خلیفہ ہیں ابھی مولانا ابرار الحاف صاحب یہاں جتنے بھی ہیں وہ ان کے خلافہ کے خلافہ ہیں مریدوں کے مرید یہ اپنے بڑے پیر صاحب یا پیرانے پیر کی بات کیوں نہیں مانتے ویشتی زیور کتاب کھول کر دیکھ لیں بس یہ سمجھ کر کہ وہ تو ہمارے پیروں کوئی بھی پیر ہیں بس اس کو دیکھ لیا کریں اس کے مطابق عمل کریں عورتوں کے باہر نکلنے کے بارے میں بہت تو صاف صاف لکھا ہوا ہے نہ کہیں قیادت کو جا سکتی ہے نہ کسی شادی پر جا سکتی ہے نہ بیاہ پر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی نہ ادھر وہ تو جتنا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہو بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو جہاں اس کے نفس کو چھٹی ملتی ہے ادھر کو تو بھاگتا ہے اور جہاں پابندی لگتی ہے کہ اپنے نفس اور شیطان پر پابندی لگاؤ تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی اس سے گھبراتا ہے طرح طرح کے پیلے بہانے بناتا ہے خیر مختصر بات یہ کہ پیرانے پیر اور بڑے پیر صاحب سب کے اس وقت تو جتنے بھی ہیں میں نے بتایا ان کے خلفاء کے خلفاء ہیں یہ تو انڈے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پیر یا جو بزرگ یا جو عالم اپنے بڑے پیر کی پیرانے پیر کی بات نہیں مانتا اگر کوئی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ نہیں عورتیں پھرتی رہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی کہہ دیتا ہے ایسے جو اپنے ہی بڑے پیر کی بات نہیں مانتا یا اپنے پیر کے پیر کی بات نہیں مانتا تو اس کا کیا ہو اعتماد اس سے تو تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے اس کو تو ویسی فہرست سے نکال دیا جائے کہ بڑا نالائق ہے بڑوں کا منکر ہے جس نے بڑوں کا احترام نہ کہ ان کی بات نہ مانی وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس کو شیخ کہا جائے یا پیر کہا جائے یا عالم کہا جائے عورتوں کے نکلنے کے بارے میں ہو یا دوسری رسوم جتنی ہیں ختنے وغیرہ کی رسمیں رسمیں بہت سی رسمیں ہیں وہ ایک, ایک کوئی بات چھوڑی نہیں ہے بڑے تیر سہارے سب کچھ لکھ دیا پھر بہشتی زیور کتاب بھی ایسی ہے کہ گھر گھر میں موجود ہے کہیں نہیں ہے تو رکھیں اپنے گھر میں بہت زیادہ ہر جگہ ہر جگہ اللہ نے اس کو ایسا قبول عام عطا فرمایا اور بڑی بات ہے کہ یہ کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم رد و بدل کسی نے بعد میں کسی شیخان نے کر دی ایسے بھی نہیں ہے جو جو مسائل جس طریقے سے انہوں نے لکھوائے تھے وہ بین ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں شروع سے اب تک موجود چلی آ رہی ہیں خاص خاص علمی باتیں گہری علماء کے لیے وہ کہیں کہیں اگر علماء نے کچھ اس پر لکھا تو اصل کو باقی رکھتے ہوئے حاشی پر لکھا ہے کہیں کہیں اس کے حواشی مجھ سے بھی لکھوائے گئے ہیں مگر نام اس پر میرا نہیں ہے نام مولانا شبیر علی صاحب رائے اللہ کا ہے انہوں نے جب چھاپنا شروع کیا تو مجھے دکھایا کہ آپ اس پر نادر کریں اور کہیں کہیں اگر کوئی مسئلہ جو ہے کچھ مشکل فیقے دلائل کے لحاظ سے اس کے وضاحت کر دیں وہ بات تو الگ رہی مگر یہ بدعات منکرات رسوم اس کے بارے میں تو کوئی بھی کسی نے بھی اس کے حاشے پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نہیں وہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا کہ عورتیں اجازت کو نہ نکلیں مگر یہ ہے کہ اب نکل جایا کریں اس لیے کہ اب بڑی رحمت کا زمانہ آ ان لوگوں کو خیال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں فساد تھا اور اب بڑی رحمت ہے آج کل کی عورتیں ولیات اللہ ہیں یہ ساری رابعہ کے بسریہ ہیں ان کے شوہر بھی تیوس نہیں ہے بلکہ یہ بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں ابتال ہیں اولیا عوری اگر ان کی عورتیں نکل جائیں یا یہ اپنی عورتوں کو نکالیں تو کوئی بات نہیں ہے یا ان کو کچھ خطران نہیں ہے تو شاید ان لوگوں کو یہ خیال ہوگا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرمائے آپ تینوں گھروں میں بتائیں دوسرے بات بدو کے دعائیں سن لیجئے بدو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر بدو کی ابتداء سے لے کر ختم ہونے تک پورے بدو میں علاملی بس داری و باریکلی فی رستقی اول سے آخر تک یہ دعا ہے اسے سے فارغ ہونے کے بعد بدو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد اللہ الہ اللہ وحد الا شری اشہد النّہ محمد آبد ہُارسول وحد اللہ شریک اللہ اس موقع پر میں نہیں کہا کرتا اب ایسی زبان پر جاری ہو گیا غالباً اتنا ہی ہے اشہد صلی اللہ علیہ وسلم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 کہ جو بتائی ہے اللہ تعالی نے اسے اراد کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں اپنی بنائی ہی ان کی جگہ پر لا رہے ہیں اس سے بڑا حرج کیا ہوگا بس یہ دو باتیں ہو گئیں آج انہی پر اس لیے ختم کرتا ہوں کہ باقی جو وقت ہے تو انہی دو باتوں کو زیادہ زیادہ آگے اپنے گھروں میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی پہنچائیں ایک بڑے پیر صاحب والی اور ان کی کتاب بہشت دیور دوسری بات یہ گرو کی دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں صحیح دین پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں وفل الحمد ببارک وسلم کا محمد وعلى آل وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات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 اور ان پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت آداب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا بعض اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر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 بصا قابلہ ساکمک واغین کا قابلہ فقرک بفراغ کا قابلہ شاغلک بحیات کا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو زیادہ مالی کوئی تنگی آ جائے اس سے پہلے پہلے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو تشرحی تو بعد میں ہوتی رہے گی دو تین ہفتوں سے تو یہ مضمون چل رہا ہے پہلے تو پانچوں چیزیں بیان کر دوں اس لیے کہ ہر مجلس میں اگر پانچوں نہیں بتاتا بعض لوگ نئے ہوتے ہیں پھر ان کو شعبہ رہ جاتا ہے کہ پانچ تو بتائیں نہیں زیادہ مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو پانچویں بات آخر یہ فرمائی کہ موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھو گزشتہ ہفتے کے آخر میں جہاں مضمون ختم ہوا وہاں میں ایک بات اپنے معمول کی بتانا چاہتا تھا اس کی تمہید ہو گئی لمبی تمہید اتنی لمبی ہو گئی کہ اصل مقصد جو بتانا چاہتا تھا وہ بات ذہن سے غائب ہو گئی بتانا یہ چاہتا تھا کہ مسجد میں جن آلو لوگوں کو ایک طرف کر دیتا ہوں داڑھی مڑانے والوں کٹانے والوں کو اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طرف ہو جائیں اس کے بارے میں میں اپنی ایک حالت بتانا چاہتا تھا اس موضوع پر ایک مفصل کیسٹ تیار ہے جس کا نام ہے سفید درست کیجیے اس کے بارے میں میں اپنی ایک حالت بتانا چاہتا تھا جیسے ان کا ذکر آ گیا تو بات ساری ادھر ہی کو مڑ گئی مجھے درد اٹھتے ہیں درد کہ ان لوگوں کو اگر آخرت پر نظر نہیں کم از کم اپنی دنیا ہی پر نظر ہو پھر کہیں بات ادھر کو لے چلی جائے پیسہ لمبا نہ ہو جائے میں دراصل اپنی حالت بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ میرا یہ جو معمول ہے کہ داڑھی مڈانے کٹانے والوں کو ایک طرف ہونے کو کہہ دیتا ہوں یہ اس لیے کہ